وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون من بعثنا من ما وعد الرحمن وصدق المرسلون محترم بھائیو یہ جہان عارضی جہان ہے فانی ہے اس کے بعد ایک جہان اور عارضی قبر کا برزقہ آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ رہنے والا جہان آئے گا جس میں انسان کی اللہ تعالیٰ کا وطالیہ خواہشات پوری کرے گا جو اس جہان میں پچاس سالہ زندگی میں رب ربع الجلال علام کی چاہت پر چلتے رہے ہوں گے اس پچاس ہزار سال میں اللہ تعالیٰ اس کی چاہت پوری کرے گا وہ منف یوم امنون <تصفيق> وہ قیامت کے پچاس ہزار سال کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ولقم فیحہ ماتشتہی فکم جو تم چاہو گے وہ ملے گا ولقم فیحہ ماتعاون جو تم دعویٰ کرو گے چاہت ظاہر کرو گے ارادہ کرو گے اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا تو یہ پچاس کا پچاس ہزار سال کے ساتھ مقابلہ ہے پچاس سال میں خوب کھاؤ گے تو پچاس ہزار سال میں بھوک کاٹنی پڑے گی پچاس ہزار بہت ناز و نعمت میں گزارو گے تو پچاس ہزار سال پریشانیاں ہو سکتی ہیں اللہ کے اللہ تبارہ و وطالعہ اپنے مال کے ساتھ دنیا میں جنت خرید لے پچاس ہزار سال کا مقابلہ پچاس سال کے ساتھ ہے ایک سال کا ایک ہزار سال کے ساتھ اور ایک دن کا ایک ہزار دن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ ہمیشہ کا جہان ہے یہ ہر وقت ختم ہو جانے والا جہان ہے جس جس کی قیامت قائم ہوتی جائے گی وہ اس جہان سے جاتا چلا جائے گا جیسے گاڑی چلتی ہے جس جس کا سٹاپ آ جاتا ہے وہ اتر جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گاڑی بھی رک جاتی ہے اس کا آخری سٹاپ ہوتا ہے تو اس جہان کا جب آخری سٹاپ ہوگا تو اس میں کیا کیا واضح قسم کی علامات اور نشانیاں آئیں گی دجال کا آنا اور یاجوج ماجوج کا آنا عیسیٰ علیہ و سرام کا واپس آنا یہ سب تذکرے گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ طواف کیا کرو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارہ کا کے اذن سے یہ کعبۃ اللہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے اندر جو حضر اسود ہے اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا کابۃ اللہ موجود ہوگا اور حضر اسود کو اٹھا لیا جائے گا پھر ایک وقت آئے گا حضر اسود کو بھی اور کہوت اللہ وہ بھی ساتھ جاتا رہے گا اور اس کے بعد کوئی عمرہ اور حج نہیں ہو سکے گا اور حج عمرہ کرنے والے بھی نہیں رہیں گے سب غلط سلط لوگ ہوں گے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حبشی کالے رنگ کا باریک پنڈلیوں والا رستوی کا تعین وہ کدال کے ساتھ اس کا ایک ایک پتھر الگ کر رہا ہے اور اس کے خزانوں کو لوٹ رہا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں چوتھی پانچویں صدی ہجری میں کرمتیوں نے حجر اسود کو نکال لیا تھا پھر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کر کے وہ واپس لیا اب وہ ایک پتھر نہیں ہے تقریباً آٹھ ٹکڑے ہیں وہ جن کو کالے رنگ کی لاہ کے اندر جڑا گیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا اس کو بالکل اٹھا لیا جائے گا اور بیت اللہ کی دیواروں کے پتھر بکھرے کر دیے گے جائیں گے اور اس کے بعد کوئی حج اور عمرہ نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا قرآن یاد کرنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا اب قرآن اٹھ گیا جو ہدایت کا سر چشمہ تھا وہ کیسے ہوگا انَ اللہ اقبید العلم انتظام اللہ علم لوگوں کے سینوں سے کھینچے گا نہیں وراکا <الْعُلَمَاء> علم جائے گا علماء کے جانے سے حتی اذا عالم کے عالمن یہاں تک کے علماء نہیں رہیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے فس تو بغیر علم فلو اولو پھر ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے وہ لا علمی کے باوجود فتوی چھوڑیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہاں دو باتیں سمجھنے کی بہت ضروری ہیں ایک تو یہ نشانی پوری ہونا شروع ہو چکی ہے آج آپ کی انگلیوں کے اوپر گنی جانے والی معروف جماعتوں کے سربراہان پر غور کرو جن کے پیچھے بہت زیادہ لوگ ہیں اسلام کے نام کی جماعتوں کے سربراہان کے ناموں پر غور کرو اکثریت ان کی جاہلوں کی ہے کچھ تو ایسے ہیں جن کی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بس آدھا تیتھر آدھا بٹیر اور وہ فتوے چھوڑتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے علم نہیں اور وہ گمراہ ہیں بھی اور گمراہ کر بھی رہے ہیں تو یہ نشانی ایک حد تک پوری ہو گئی ہے اور مزید ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دلوں سے علم نہیں چھینے گا بلکہ علماء کے جانے سے علم چلا جائے گا تو علماء تو جاتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ سے آتے اور جاتے رہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو علم سکھانا پسند نہیں کریں گے اگر علماء بھی مرتے چلے جائیں اور پیچھے سے اولادوں کو دین بھی سکھایا جاتا رہے تو پھر تو علماء ختم نہیں ہوتے حقیقت یہ ہے اس نشانی کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگ علماء تو اپنی موت مریں گے لیکن لوگ اپنے اولاد کو دین کی طرف نہیں لائیں گی اس وقت آپ دیکھ لو غریب آدمی سوچتا ہے میرا بچہ انجینئر بن جائے گا اچھی تنخواہ لے گا میں غریب ہوں میری غربت نکل جائے گی تو کوئی پیسے والا یہ کہے کہ چلو میرا تو اللہ نے انتظام کر دیا ہے میں تو نہ بھی کماؤں تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوتا تو میں اپنے کسی بچے کو دین کی طرف لگا دیتا ہوں ہے کوئی ایسا سوچنے والا کسی غریب کسی امیر کی بات کیا کریں وہ علماء جنہوں نے خود علم حاصل کیا اور لوگوں نے ان کو اپنے سروں پر اٹھایا وہ ایک بھی بچے کو دین کی طرف نہیں لا رہے ہیں آپ معروف معروف مولویوں کو دیکھ لو جن کے نام آپ کو زبانی یاد ہیں ان کی ایک اور ان کی اولاد میں سے کوئی ایک لڑکا بھی دین کی طرف آیا ہو ماشاء اللہ ما نتیجہ کیا ہے فرمایا قرآن اٹھا لیا جائے گا اب قرآن اٹھ گیا لوگ جہالت کے ساتھ فتوے دینے لگ گئے اور کچھ جہالت کی بنیاد پر فتوی چھوڑنے لگ گئے اور کچھ علم ہونے کے باوجود ان فتو کو ماننے لگ گئے یہ بھی بڑی مصیبت ہے ایک صاحب کہتا ہے دوسرے کو کہ ابھی مولوی کا فتویٰ ہے کہ یہ سود یہ سود وہ سود سب جائز ہیں تو جلدی جلدی کار لیو کروا لو ہاؤس فائنانس کروا لو کہیں مولوی اپنے فتوے سے مکر نہ جائے اب تک تو جتنا کروا لو وزن مولوی پر پڑے گا مولوی نے فتویٰ دیا ہوا ہے خوب سود کھاؤ اس لیے کہ جواب اس کو دینا پڑے گا اس کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے لیکن مولوی کے فتوے کا सहारा لے کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز उस اس مولوی کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ حلال کو حرام کو حلال کرے اور اس ماننے والے کو جس کو معلوم ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ فتوی کا سہارا لے کر حرام کو حلال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے کوئی مفتی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ان تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو ولا اللہ بعدکم الح نب حجت ہی تم میں سے بعض اپنی دلیل کو زیادہ واضح کرنے کے قابل ہوتے ہیں بعض اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے بس اوقات میں تو جو آپ سے سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں بس اوقات جو سچا ہوتا ہے وہ زیادہ بول نہیں سکتا اور جو جھوٹا ہوتا ہے چرب زبانی سے قاضی کو زیادہ مطمئن کر لیتا ہے اگر میں ایسی حالت سے دوچار ہوں اور آپ کی چرب زبانی کی وجہ سے دلیل کو زیادہ واضح کر دینے کی وجہ سے آپ کے منطق اور فلسفے کی وجہ سے آپ کی لوجک اور چربزبانی کی وجہ سے اس کی زمین کا ٹکڑا اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں کہ حق اس کا بنتا ہے تو اگر وہ جانتا ہے کہ حق اس کا نہیں ہے تو میں محمد کے کہنے سے اس کو حاصل نہ کرے میں تو اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مفتی صاحب ہیں جن پر وہی نظر ہوتی ہے یہ وہ ہیں جن کا وہی کے ذریعے رب عد الجلال سے تعلق ہے یہ وہ ہیں اگر ان کی زبان سے کوئی ایسا بطوہ صادر ہو گیا ہوتا تو رب عدالجلال ان کو بتا دیا ہوتا وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے فتوے سے حرام حلال نہیں ہوتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں تو آپ اس کو مت لو میں تو اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں اور آج جتنے بینکار ہیں یہ اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بینک اسلامی نہیں اور کسی بینک کی کوئی ایک سکیم بھی اسلامی نہیں لیکن صرف اس لیے کہ مولوی یہ بولتا ہے اس لیے ہمارے لیے گنجائش ہے نہ اس کے لیے گنجائش ہے نہ تیرے لیے گنجائش آفتہ بغیر علم فض فرمایا جہالت کی بنیاد پر فتوے دیں گے اور گمراہ ہوں گے بھی اور دوسروں کو گمراہ کریں گے بھی اور آج ہمیں یہ نشانی قیامت کی پوری ہوتی نظر آتی اور فرمایا پاپولیشن کا ریشو کم ہو جائے گا بلکہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی بدکاری ایسی عام ہوگی ماں بہن بیوی میں فرق ختم ہو جائے گا اور اس کے مظاہر بھی آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں جہالت عام ہے بے بےحیائی عام ہے برانگیشتہ کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے اور اس کے بعد پھر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے ہمیں لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس واقعات پہنچتے ہیں فحاشی وریانی کا جسم کی نمائش کا عام ہونا اور یہ بات خود ہی دلالت کرتی ہے کہ اولاد کم ہو جائے گی جو عورت اپنی عزت بیچ کر روٹی کھاتی ہے وہ بچے نہیں جنتی بچے وہ جنتی ہے جس کی روٹی کا انتظام پکا ہو جس نے روزانہ کی بنیاد پر عزت بیچ کر روٹی کھانی ہے وہ بچے کہاں جنے گی آج پورا یورپ اور ایران اور چائنا یہ سب اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری گلیوں میں بچے کھیلتے نظر نہیں آتے ہمارے معاشرے میں کام کرنے والے ہاتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں جب کام کرنے والے ہاتھ نہیں رہے تو معیشت بیٹھ چکی ہے بیٹھ رہی ہے اور جب کام کرنے والے ہاتھ نہیں رہے تو لڑنے والے ہاتھ کہاں سے آئیں گے ڈرون کہاں تک کام کرے گا یہ ہم تو مغلوب ہو جائیں گے اس وقت وہ اتنے پریشان ہیں اور مسلمانوں کے مسلمانوں یورپ کے مسلمانوں نے اللہ ماشاء اللہ اسلام کی ہر بات کو چھوڑ دیا تھوڑے سے ہیں جنہوں نے اسلام پر عمل کیا باقی وہ نمک میں نمک ہو گئے صرف نکاح طلاق کا مسئلہ انہوں نے اسلام والا اپنائے رکھا صرف ایک مسئلے کی برکت سے آج یورپ کہتا ہے برطانیہ کہتا ہے کہ اگر یہی ریشو رہی مسلمانوں کی پاپولیشن کی تو سن 2030 تک یہاں کا وزیر اعظم مسلمان ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی علامت قیامت ہے فحاشی بے بےحیائی بدکاری کا عام ہونا اور کہا کہ پھر بدکاری عام ہونے سے بچے اولاد نہیں ہوگی اور قیامت آئے گی حرام زادوں پر یہ لفظ ہے حدیث کے حرام زادوں پر قیامت آئے گی اور یہ علامت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے یورپ میں اب ریشو یہی ہے کہ ون تھرڈ ان کا کم از کم حرام زادہ ہے ہر دوسرا تیسرا بچہ اور یہ اسی یہی سپیڈ رہی تو پھر اب انہوں نے ان کی عادت ہے کہ جو گناہ ان کے معاشرے میں زیادہ عام ہو جائے اس کو وہ اپنی اسمبلی میں پاس کر لیتے ہیں شراب عیسائیت میں حرام تھی عام ہوئی تو انہوں نے کہا دیا کہ جائز ہے بدکاری عیسائیت میں حرام تھی جب عام ہوئی تو کہا یہ جائز ہے ہم جنس پرستی ان کی شریعت میں حرام ہے جب عام ہوئی تو ان کے کے کر کے اپنی اسمبلیوں میں پاس کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اگر یہی صورتحال رہی تو پھر بات بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب قیامت مت آئے گی اس وقت اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے یہ تہار تہارجل حمر ان کا آپس میں ملاب کا انداز گلوں والا ہوگا یہ صورتحال ہوگی تو میرے عزیز بھائیو اپنے گھروں کی حفاظت کرو اپنی اولادوں کی حفاظت کرو انٹرنیٹ آپ کی ضرورت نہیں لیکن بنا دی گئی ہے اسلامی سکول بھی کہتے ہیں یہ چیز انٹرنیٹ پر دیکھ کر لانا اور وہ چیز انٹرنیٹ سے سرچ کر کے لانا نتیجہ تن جو بچہ بچنا چاہتا تھا اس کو بھی اس میں سیٹ لیا گیا ہے اور وہ ایک فائدے کے پیچھے دس نقصانات کا حامل ہوتا ہے بس اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں بنا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو ڈرو اور جتنا اس سے بچ سکتے ہو بچو اور کوشش کرو کہ کمپیوٹر آپ کا وہ بڑے لانچ میں پڑا ہو کسی چھوٹے کمرے میں نہ پڑا ہو جہاں ہر ایک کا گزر ہو ہر ایک کی نظر ہو اپنے اولادوں پر نظر رکھو یہ جو گیم ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے اللہ اکبر یہ ساری علامات ہوں گی جمعہ والا دن ہوگا جمعہ والا دن سور میں بھوکا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بہت عظیم دنوں میں جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کو جنت میں بھیجا گیا اسی دن وہ جنت سے نکلے اسی دن لوگوں پر موت تاری ہوگی قیامت قائم ہوگی اور اسی دن دوبارہ اٹھا کر کے ربیعت الجلال کے دربار میں پیش کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک سورج نہیں نکلتا تمام درندے پرندے چرندے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے ہو سکتا ہے کہ آج سورج مغرب سے آئے اور آج کا دن قیامت کا دن ہو جب سورج نکلتا ہے تو درندے پرندے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ جمعہ قیامت کا دن والا جمعہ نہیں ہے جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی پہلے میں ارد کر چکا کہ ایک یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر شام کی سرزمین میں لے کر جائے گی سوریا اردن اور بیت المقدس کے سب علاقے کو شام کہا جاتا ہے یہ شام عرض محشر ہے وہاں پر لوگ جمع ہوں گے جہاں لوگ تھک جائیں گے وہاں آگ رک جائے گی لوگ سو جائیں گے تو آگ رکی رہے گی صبح ہوگی تو آگ ان کو دوبارہ آگے دھکیلنا شروع کرے گی جو پیچھے رہے گا وہ جل جائے گا کوئی سواری پر کوئی ایک سواری پر دو دو تین تین چار چار اور کوئی پیدل وہ ارز محشر کی طرف جائیں گے وہاں جمع ہوں گے سور میں پھونکا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بھی کوئی کبھی اچھا کھانا کھا لیا کریں کبھی اچھے کپڑے پہن لیا کریں کبھی اچھے بستر پر آرام فرما لیا کریں آپ کا گھر بھی تھوڑا سا بہتر ہو ایک ہوتا ہے گھر اچھا ہونا ایک ہوتا ہے اس میں سہولتیں ہونا اور ایک ہوتا ہے اس میں نخرے ہونا گھر ہے بنا ہوا تنگ ہے باتھ روم اس میں نہیں ہے یہ بہت پریشان کن گھر ہے گھر ہے بات واتھ سب ٹھیک ہے مگر پلستر وغیرہ نہیں ہوا ہوا سہولتیں پوری ہیں یہ بھی ایک گھر ہے اور ایک گھر ہے جس میں پلستر بھی ہوا ہوا ہے کلر بھی ہے دیواروں پر سنریاں اور پھول بھی ہیں چھت پر سیلنگ بھی ہے یہ جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ نخرے بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلات وسلام کا گھر چھوٹا سا چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا چھوٹے چھوٹے آپ کے حجرے تھے لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا کئی انعم میں ناز و نعمت میں کیسے رہوں میں دنیا میں نخرے کیسے پورے کروں وہ قدل تک امر صاحب الکرن الکرن حقیقت یہ ہے کہ جس نے سور میں بھوکنا ہے اس نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے رب عدالجلال کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اس کو ڈیوٹی ملی ہے اسرافیل کو اس وقت سے لے کر آج تک اس نے کبھی آنکھ بند کر کر نہیں دیکھی ایسا نہ ہو کہ میں آنکھ بند کروں کھولنے کے لیے اور اس دوران رب الجلال کا حکم ہو جائے اور میں لیٹ ہو جاؤں ساری دنیا بارود کے ढेर پر ہے اس نے में میں لیا ہوا ہے جب حکم ہوگا وہ سور میں پھوکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ بے فکری کے ساتھ اپنے کاروبار دھندے میں لگے ہوئے ہوں گے کپڑے کے دکاندار نے چھان پھیلایا ہوا ہے گاہک اس کو پسند کر رہا ہے نہ وہ کاٹ کے دے سکے گا نہ وہ لے سکے گا دونوں وہیں ہو جائیں گے پر کسی نے اپنے حوض کو لپائی کرنے کے لیے مٹی لگانے کے لیے انتظام کیا ہوا ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ موت آ جائے گی حتیٰ کہ سالن پڑا ہوا ہے سامنے دودھ نکالا ہے جانور سے پینے کی ہمت نہیں ہوگی وہی موت آ جائے گی حتیٰ کہ سالن پڑا ہوا ہے لکما لگایا ہے منہ تک آنے سے پہلے پہلے موت آ جائے گی فضا ون و فکا فسور فسا فسماوات و ایسی عجیب آواز ہوگی کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی مخلوقات ختم ہو جائیں گی دنیا کے ایٹم بم ہائیڈروجن بم دنیا کے جرسومی ہتھیار یہ ایک بڑے شہر کو ایک گولہ تباہ نہیں کر سکتا اگر کر لیتا ہے تو ایک ملک کو تباہ نہیں کر سکتا رب الجلال کا ایک فرشتہ اس کی ایک آواز ساری زمین اور ساتوں زمینوں اور آسمان کی مخلوق کو حبالا کر دے گا کوئی نہیں بچے گا سب فنا ہو جائیں گے سب مر جائیں گے اور اس کے بعد حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں دونوں بار سور میں بھوکنے کے بیچ میں چالیس کا فاصلہ ہے دن ہے مہینے ہے سال ہے وضاحت نہیں کی اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سور میں پھوکے گا جو مردے ہوں گے وہ قبروں سے نکلیں گے فیدہ سیرا رب انسلون اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جانا شروع کر دیں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسون یوم القیامتی حفاظن غراۃ غرلاً کما بد آلکن عید ہوں وادن عالینا ان کنہ فعلی فرمایا کہ تم قیامت والے دن قبروں سے نکلو گے جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں نکلو گے اور جس طرح بغیر ختنے کے بغیر کپڑے کے بغیر جوتے کے پیدا ہوئے تھے ایسے ہی تم قبروں سے نکلو گے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول پہ تو بڑی شرم آئے گی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے فرمایا ایسی حالت نہیں ہوگی اتنا شدید ہوگا قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں دودھ پینے والے بچے کو ماں پھینک دے گی بھول جائے گی پرواہ نہیں کرے گی اور ہر جاندار حمل والی حمل کو گرا دے گی وہ آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے وہ ہم بھی شراب نہیں پی ہوئی بلاکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا کسی کو کسی کا ہوش نہیں فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی اپنے پہلو تک کوئی اپنے کندھے تک اور کوئی آدھے کانوں تک اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا اور کوئی قدموں کے بل چل رہا ہے کوئی ناک اور منہ کے ساتھ چل رہا ہے وہ ناشر ہم بکما سما رب جلال فرماتے ہیں ہم ان کو چہروں کے بال اٹھائیں گے آنکھوں سے اندھے کان سے زبان سے زبان ہوں گے ما جہنم آخری ٹکانہ ان کا آگ ہوگا کلنا جیسے ہی ان کی آگ کم ہوگی اتنی ہی ہم آگ کو دوبارہ بڑھکا دیا کریں گے ومن جو کتاب و سنت سے منہ پھیر کر اپنی من مانی اپنے اسٹائل سے زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہیں جہاں پیسے کی ریل پیل زیادہ ہے جہاں سائنس کی ایجادات زیادہ ہیں جہاں ریلیکسیشن اور جہاں پہ بہت زیادہ سہولتیں ہیں زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں ہوتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کو تنگ کر دیتا ہے تنگ ہوتا ہے تو دنیا سے نکلنا چاہتا ہے نا اس کے لیے خودکشی کرتا ہے فرمایا جو میرے کتاب و سنت سے منہ پھیرے گا اپنے اسٹائل سے جیسے چاہو جیو کے قاعدے پر چلے گا ہم اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے وہ نہ شروع ہو یومل قیامت والے دن اس کو نبی نہ کر کے اٹھائیں گے کال عرب میرے میں حشر تنی آما وقت کہے گا اللہ دنیا پچاس سال کی اس میں مجھے آنکھیں ملی ہوئی تھیں اب پچاس ہزار سال کا دن ہے اور میں نبینہ ہوں ٹھنڈے کھا کھا کر گرتا ہوں رب جلال فرمائے گا کدا لا آیا تنا فن ہنسیتا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں میں نے تجھے آنکھ آیت کو دیکھنے کے لیے آیت کو سمجھنے کے لیے دی تھی تو نے اس آنکھ سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا کدال کلیؤ میں تن سا آج میں تجھے بلا دیا ہوں آج تجھے میں نبی نہ کر کے اٹھایا ہوں اس لیے کہ تجھے دینے کا فائدہ نہیں ہوا کوئی الٹا ہے کوئی سیدھا ہے کوئی بہرا ہے کوئی گونگا ہے ننگے درنگے پسینوں میں شرابور ڈوب رہے اور سورج ایک میل کے فاصلے پر جل بھن رہے ہیں اللہ اکبر اس حالت میں حشر ہوگا ہوگا میدان محشر قائم ہوگا اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کرنا کیا ہے یوم حکوم اللہ صب العالمین ساری کائنات کھڑی ہوگی بیٹھی نہیں ہوگی قیامت کا نام قیامت اس لیے ہے کہ اس دن سب کھڑے ہوں گے دھوپ میں کھڑے ہوں گے دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور اپنے انجام کا کچھ معلوم نہیں کیا ہوگا حتیٰ کہ اتنی پریشانی بڑھے گی کہ لوگ تمنہ کریں گے کہ اللہ حساب شروع کر دے اس انتظار اور اس حالت سے تو جہنم زیادہ اچھی ہوگی حساب شروع کر دے پھر کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے آپ کیسے سفارش کریں گے اس کا احوال اللہ نے چاہا تو آئندہ ذکر کریں گے اللہ تبارہ کا و تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے ایک صاحب نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی فرمایا یہ تو چھوڑ کب آئے گی یہ بتا کہ تیری تیاری کیسی ہے تو یہ سب باتیں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی تیاری رکھیں اور ہماری قیامت میں کوئی دیر نہیں وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے وہ تو سب کی قیامت اس وقت آئے گی ہماری تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے ہمیں ہر لمحے تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے وہ عالینہ اللہ بلاگ.